اسی بنا پر عرب کا بچہ بچہ مدین سے واقف تھا اور اس کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی کیونکہ عربوں کے کی تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے اہل مدین کے متعلق ایک اور ضروری بات جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف منسوب ہیں جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کے وطن سے تھے قدیم زمانے کے قاعدے کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ رفتہ رفتہ اسی کی آل اولاد میں شمار ہو کر بنی فلاں کہلانے لگتے تھے اسی قاعدے پر عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا اور اولاد یعقوب کے ہاتھ پر مشرف ب اسلام ہونے والے لوگ سب کے سب بنی اسرائیل کے جامع نام کے تحت کھپ گئے اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی بھی جو مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر آئی بنی مدیان کہلائی اور ان کے ملک کا نام ہی مدیان یا مدیان مشہور ہو گیا اس تاریخی حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی تھی در حقیقت بنی اسرائیل کی طرح ابتدان وہ بھی مسلمان ہی تھے اور شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کیسی تھی جیسی ظہور موسا علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چھ سات سو برس تک مشرق اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں بھی مبتلا ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر برقرار تھا لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھیں ایک شرک اور دوسرے تجارتی معاملات میں بدیانتی اور انہی دونوں چیزوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام مبوس ہوئے تھے اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اس فقرے کی جامع تشریح اسی سورہ اعراف میں پہلے گزر چکی ہے یہاں خصوصیت کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قول کا اشارہ اس طرف ہے کہ دین حق اور اخلاق صالحہ پر زندگی کا جو نظام انبیاء سابقین کی ہدایت و رہنمائی میں قائم ہو چکا تھا اب تم اسے اپنی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی بدراہیوں سے خراب نہ کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو اس فقرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود مدعی ایمان تھے جیسا کہ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں یہ دراصل بگڑے ہوئے مسلمان تھے اور اعتقادی و اخلاقی فساد میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کے اندر نہ صرف ایمان کا دعوی باقی تھا بلکہ اس پر انہیں فخر بھی تھا اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے نزدیک خیر اور بھلائی راست بازی اور دیانت میں ہونی چاہیے اور تمہارا معیار خیر و شر ان دنیا پرستوں سے مختلف ہونا چاہیے جو خدا اور آخرت کو نہیں مانتے و لکل ہے تم قلیل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 کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے وہ ان پو اف تم کم امنو بل سل تبھی و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 کولدی نومیجنو میام کو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 ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے یہ فقرہ اسی معنی میں ہے جس میں انشاءاللہ اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے اور جس کے متعلق سورہ کہف آیات 23-24 میں ارشاد ہوا ہے کہ کسی چیز کے متعلق دعوے کے ساتھ یہ نہ کہہ دیا کرو کہ میں ایسا کروں گا بلکہ اس طرح کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا کروں گا اس لیے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے سلطانی و بادشاہی کا اور اپنی بندگی و تابیت کا ٹھیک ٹھیک ادراک رکھتا ہے کبھی اپنے بل بوتے پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے رہوں گا یا فلاں حرکت ہرگز نہ کروں گا بلکہ وہ جب کہے گا تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے مالک کے مشیت پر موقف ہے وہ توفیق بخشے گا تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا ورنہ ناکام رہ جاؤں گا الذين من قومه لئن انكم اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے اس چھوٹے سے فکرے پر سے سرسری طور پر نہ گزر جائیے یہ ٹھہر کر بہت سوچنے کا مقام ہے مدین کے سردار اور لیڈر در اصل یہ کہہ رہے تھے اور اسی بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلا رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام جس ایمانداری اور راست بادی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق و دیانت کے جن مستقل اصولوں کی پابندی کرانا چاہتا ہے اگر ان کو مان لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھڑے کھرے سودے کرنے لگیں اور ہم جو دنیا کی دو سب سے بڑی تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پر بستے ہیں اور مصر و عراق کی عظیم و شان متمدن سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں اگر ہم قافلوں کو چھیڑنا بند کر دیں اور بے ضرر اور پرامن لوگ ہی بن کر رہ جائیں تو جو معاشی اور سیاسی فوائد ہمیں اپنی موجودہ جغرافی پوزیشن سے حاصل ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے اور آس پاس کی قوموں پر ہماری جو دھوس قائم ہے وہ باقی نہ رہے گی یہ بات صرف قوم شعیب علیہ السلام کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کے روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں ہر دور کے اسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیوی معاملات جھوٹ اور بیمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے ہر جگہ دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست ادرات پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی رہا ہے کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے کے پڑے رہ گئے هم جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ شعیب کے جھکلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے مدین کی یہ تباہی مدتائے دراز تک آس پاس کی قوموں میں ضرب المثل رہی ہے چنانچہ زبور داود میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا فلا فلا قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے لہذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو ت نے مدیان کے ساتھ کیا باپ تراسی آئے پانچ تنو اور یسیح نبی ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الافواج ان پر اپنا کوڑا برسائے گا اور ان کا وہی حشر ہوگا جو مدیان کا ہوا یسیحہ باپ دس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 اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے یہ جتنے قصے یہاں بیان کیے گئے ہیں ان سب میں سر دلبران در حدیث دیگران کا انداز اختیار کیا گیا ہے ہر قصہ اس معاملے پر پورا پورا چسمہ ہوتا ہے جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا ہر قصے میں ایک فریق نبی ہے جس کی تعلیم جس کی دعوت جس کی نصیحت و خیر خاہی اور جس کی ساری باتیں با اینے ہی وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں اور دوسرا فریق حق سے منہ مو موڑنے والی قوم ہے جس کے اعتقادی گمراہیاں جس کی اخلاقی خرابیاں جس کی جاہلانہ ہٹ دھرمیاں جس کے سرداروں کا استقبار جس کے منکروں کا اپنی زلالت پر اسرار غرض سب کچھ وہی ہے جو قریش میں پایا جاتا تھا پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا ہے اس سے دراصل قریش کو عبرت دلائی گئی ہے کہ اگر تم نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اس حال کا جو موقع تمہیں دیا جا رہا ہے اسے اندھی ضد میں مبتلا ہو کر کھو دیا تو آخر کار تمہیں بھی اسی تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمرائی و فساد پر اصار کرنے والی قوموں کے حصے میں آتی رہی ہے